تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر وہ قرن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا اور بن اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا تو وہ آمان لایا اور تم نے تکبر کیا بے شک اللہ راہ ناؤ دیتا ذلموہے کو